ارم کا پہلا آنسو ہانس کرسچن اینڈرسن سید عرفان علی ڈاٹ کام غریب ارم امیروں کے شہر میں پیارے بچوں میرا نام ارم ہے آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گی میری اپنی کہانی ہمت اور حوصلے کی کہانی تکلیف برداشت کرنے کی کہانی میں آپ کی طرح کی ہی ایک بچی تھی میری امی اور ابو مجھے بہت پیار کرتے تھے اور کہتے تھے ارم تو ہماری شہزادی ہے کتنی خوبصورت ہے ہم گاؤں میں رہتے تھے پانچ بہن بھائی تھے ہم مگر تھے بہت ہی غریب مجھے اپنے ابو بہت اچھے لگتے تھے مگر ہمیشہ ان کی فکر رہتی اس لیے کہ وہ بہت کمزور تھے بیمار رہتے مگر صبح سے شام تک محنت مزدوری کرتے ہمارے لیے کام کرتے تاکہ ہم بہن بھائی صبحوں کو ناشتہ کر سکیں رات کا کھانا کھا سکیں وہ بیمار ہوئے تو ڈاکٹر نے انہیں دوائیں لکھ کر دیں آرام کرنے کا کہا نہ ہمارے پاس دواؤں کے پیسے تھے نہ ہی وہ آرام کر سکتے تھے تو ایک دن وہ دنیا سے چلے گئے ہم سب بہت روئے ابو بہت اچھے تھے امی نے ہمارے لیے کام کرنا شروع کر دیا پورے دن کام کرتی رات کو بھی آرام نہ کرتی کام کرتی رہتی ہمارے لیے کہ ہم بھوکے نہ سوئیں مگر پیسے تو تھے ہی نہیں ہم بہن بھائی کھانا کہاں سے کھاتے میں نے اپنی بہن سے کہا کہ ہم دونوں امی کا خیال کریں گی اور خود کام کریں گی امی بیمار بھی ہو چکی تھیں میری بہن کو ایک گھر میں ملازم رکھ لیا گیا اور میں لاہور میں ایک گھر میں کام کرنے لگی میں بہت خوش تھی ابو پورے مہینے کام کرتے تو تین ہزار روپے ملتے تھے اور مجھے چوبیس سو روپے مہینے کے ملنے تھے پورے دو ہزار چار سو میں کتنی خوش تھی اب میری پیاری امی کا علاج بھی ہو جائے گا اور وہ کم از کم ایک روٹی تو دن میں کھا لیں گی لاہور میں تو لوگ بہت ہی امیر تھے بڑے بڑے گھر دو دو گاڑیاں فریج میں پھل اور کھانے بھرے رہتے اتنے اچھے اچھے مہنگے کپڑے پہنتے ہیں یہاں کے لوگ گھروں میں کیبل ڈش اتنے بڑے بڑے ٹیلی ویژن پوری پوری رات بیٹھ کر ڈرامے دیکھتے ساتھ میں اچھے اچھے کھانے کھاتے اور ہستے میری عمر دس سال تھی امی سے دور جانے کا مجھے بہت افسوس تھا مگر میں سوچ رہی تھی کہ اتنی اچھی اچھی چیزیں دیکھ کر کیا میں اپنی پیاری امی کو بھول جاؤں گی نہیں میں نہیں بھول سکی تمام دن میں کام کرتی صبح ناشتہ بناتی برتن دھوتی بازار سے سامان لانے کے بعد تمام گھر کی صفائی کرتی کپڑے دھوتی کام تو مشکل تھے مگر گاؤں میں بھی مشکل وقت گزارا تھا ہاں رات کو امی بہت یاد آتی تو چپکے چپکے کے روتی رہتی مجھے مالک مالکن اور ان کا بچہ مارتے برا بھلا کہتے مگر میں ان چیزوں کی بھی عادی تھی ان کا حق تھا مجھے مارنے کا میں ملازم تھی اور وہ میرے مالک ان کا گھر تھا جہاں میں رہتی تھی ایک دن وہ کہیں جا رہے تھے تو مجھے کہنے لگے ارم پانچ گھنٹے بعد ہم آئیں گے تم ٹیلی ویژن دیکھتی رہو گی اس لیے گھر کو تالا لگا رہے ہیں تم پانچ گھنٹے بعد آنا اب جاؤ ہاں یہ بیس روپے لے لو کھانا کھا لینا ہم تمہاری تنخواہ سے کاٹ لیں گے وہ پانچ گھنٹے میرے لیے خوبصورت ترین تھے میں نے چلنا شروع کیا اور لاہور کی مال روڈ پر آ گئی کہاں میرا گاؤں جہاں نہ سڑک تھی نہ پکے گھر تھے نہ بجلی تھی تمام لوگ ہی غریب تھے صرف ہمارے چودھری صاحب امیر تھے صرف ان کے پاس گاڑی تھی وہاں مگر یہاں تو گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں اتنی بڑی بڑی کیسی شاندار سڑکیں ہر آدمی امیر نظر آتا تھا موٹے تازے صحت مند لوگ تھے عورتوں کے کپڑے دیکھتی تو حیران رہ جاتی کتنے شاندار کپڑے بہترین میک اپ میں سوچ رہی تھی امیر ہونا کتنی بڑی نعمت ہے انسان پیٹ بھر کر کھاتا ہے اچھا پہنتا ہے گاڑیوں میں گھومتا ہے مجھے بھوک لگ رہی تھی بیس روپے بھی تھے میرے پاس ایک ہوٹل دیکھا اندر بیٹھے لوگ کھانا کھاتے نظر آ رہے تھے میں عقلمند تو تھی سوچا پہلے دیکھتے ہیں کہ کھانا کتنے میں ملے گا ایک بیگم صاحبہ کھانا کھا خا کر اٹھیں ان کے ساتھ میری ہی عمر کی ایک موٹی تازی بچی اور مجھ سے کچھ چھوٹا بہت ہی موٹا بچہ تھا اس کی امی اس سے کس قدر محبت کرتی ہوں گی کہ کھلا کھلا کر بھالو ہی بنا دیا تھا اسے موٹا ہاتھی کا بچہ بیگم صاحبہ نے کاؤنٹر پر ہزار کا نوٹ دیا اور دو سو روپے واپس لیے ارف آٹھ سو روپے کا کھانا کھایا انہوں نے میں نے اپنے بیس روپے کی طرف دیکھا مضبوطی سے انہیں ہاتھ میں بند کیا اور وہاں سے ہٹ گئی یہ جگہ میرے لیے نہیں تھی تھوڑی دور آئس کریم کی دکان تھی بہت سے لوگ خرید رہے تھے میں نے خاموشی سے دیکھا تو پتہ چل گیا کہ یہ بھی ساٹھ روپے کی ہے میرے پاس چالیس روپے کم تھے میری طرح کے بچے گاڑی میں بیٹھ کر مزے مزے سے آئس کریم کے مزے لوٹ رہے تھے تھوڑی دور سونے کی دکانیں تھیں شیشے میں سونے کے زیورات روشنیوں میں جگمگا رہے تھے اندر بیگمات سونے کے ہار گلے کے ساتھ لگا کر شیشے میں دیکھ رہی تھیں یہ تو لاکھوں روپے کی چیز تھی میرے پاس تھے بیس روپے اب تو بھوک بہت ہی بھڑ چکی تھی ہاں وہ خان صاحب ریڑھی پر چنے مونگ پھلی بیچ رہے ہیں گرم گرم چنے کھاتی ہوں خان صاحب پانچ روپے کے چنے دے دیں انہوں نے میری طرف دیکھا پوچھا ہمارا بیٹا کہاں سے آیا ہے میں گاؤں سے آئی ہوں یہاں کام کرتی ہوں انہوں نے کچھ سوچا اور اپنے دوست کو آواز دی خان ہمارا بیٹا آیا ہے ے چائے پلاؤ پھر ہم چنے کھلائے گا میں نے کہا میرے پاس اتنے پیسے نہیں تو وہ کہنے لگے تم ہمارا بیٹا ہے ہم بیٹوں سے پیسے نہیں لیتے گرم گرم چائے پلائی اتنے سارے چنے اور مونگ پھلی بھی دے دی اور جب میں نے پیسے دیے تو وہ بھی نہیں لیے تم ہمارا بیٹا ہے جب بھی بھوک لگے ہمارے پاس آؤ تھوڑی دور لکھا ہوا نظر آیا یونیورسٹی کتنی خوبصورت اور بڑی یونیورسٹی تھی ہمارے گاؤں میں بھی ایک اسکول تھا ایک کمرے کا چھت ٹوٹی ہوئی ایک ٹیچر بھی تھی مگر وہاں کے بچے غریب تھے اس لیے کھیتوں میں کام کرتے تھے یہاں کے لوگ امیر تھے اس لیے پڑھ سکتے تھے ہمارے چودھری صاحب کا بیٹا بھی یہاں پڑھنے آیا تھا مگر وہ تو انتہائی نالائق تھا سب کو پتہ تھا کہ اس کی جگہ کوئی دوسرا بیٹھ کر امتحان دیتا ہے مگر چودھری صاحب کا بچہ تھا یونیورسٹی میں پڑھنے کا اس کا حق تھا امیر لوگ امیر لوگوں کی دکانیں امیر لوگوں کے سامان امیر عورتیں اور امیر بچے ایک میرے گاؤں کے دکھ اور غربت ایک یہاں کے امیر اور خوشحال لوگ ایک عورت کو دیکھا میری امی کی طرح کی ہی تھی ایک طرف چھپ کر بیٹھ کر سادہ نان کھا رہی تھی پانی کے ساتھ اور اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلا رہی تھی مجھے اپنی امی بہت یاد آئیں وہ بھی ہمارا ایسے ہی خیال رکھتی تھی میں نے اپنے بیس روپوں کو دیکھا پھر اس عورت کو اور وہ روپے اسے دے دیئے ان پیسوں کی مجھ سے زیادہ انہیں ضرورت تھی میں بہت خوش تھی بیس روپے میں وہ عورت کچھ تو کھا لے گی چڑیا گھر دیکھنے کا شوق تھا وہاں پہنچ گئی اندر جانے لگی تو گیٹ میں موجود انکل نے کہا ٹکٹ دکھاؤ مجھے علم ہی نہ تھا کہ ٹکٹ بھی لینا پڑتا ہے انکل کتنے کا ہے پندرہ روپے کا ادھر کھڑکی سے لو تمہارے امی ابو کہاں ہیں سوری انکل میں تو ویسے ہی یہاں آ گئی تھی اندر تو نہیں جانا میں واپس جانے لگی تو انکل نے پیچھے سے آواز دی گڑیا بات سنو ادھر آؤ آپ کے لیے داخلہ مفت ہے گھومو پھرو یہ بچوں کے لیے ہی تو ہے میں خوش ہو کر اندر بھاگی شکریہ انکل چڑیا گھر کی سیر کی بہت مزہ آیا کیسے کیسے جانور تھے اندر بہت سے بچے بھی تھے اپنے امی ابو کے ساتھ مزے مزے کی چیزیں کھا رہے تھے خیر مجھے کیا میرا تو دل بھی نہیں چاہ رہا تھا پانچ گھنٹے پورے ہونے والے تھے میں تھک چکی تھی مگر کرائے کے پیسے ہی نہ تھے گھر کی طرف پیدل ہی سفر شروع کر دیا امیر لوگ شاندار عمارتیں بڑی بڑی گاڑیاں جن میں بیٹھے میری عمر کے صحت مند ہنستے ہوئے بچے میں انہیں دیکھتی تو اپنا گاؤں وہاں کے غریب اور بھوکے لوگ یاد آ جاتے کبھی اپنی امی یاد آتی دعائیں کرتی رہی کہ وہ صحت مند ہو جائیں میرے بہن بھائی پتہ نہیں کیسے ہوں گے گھر پہنچی جہاں مالک مالکن اور ان کا بچہ سخت غصے میں نظر آئے چور کی بچی تیس ہزار کہاں ہیں میں تو گھر میں ہی نہیں تھی کون سے تیس ہزار وہ لوگ اس وقت سخت غصے میں تھے مجھے باندھ دیا گیا مار پڑنی شروع ہوئی مجھے روپوں کا علم ہی نہ تھا کاش کاش میرے پاس تیس ہزار ہوتے میرے اپنے بھی ہوتے تو انہیں دے دیتی تاکہ ان کا غصہ ختم ہو جاتا مگر مجھے مار پڑتی رہی بہت تکلیف ہو رہی تھی میں رو رہی تھی معافی مانگ رہی تھی اپنی امی پیاری امی کو آوازیں دے رہی تھی پھر میں نے محسوس کیا کہ میری تکلیف ختم ہو گئی ہے اپنے آپ کو بہت خوبصورت جگہ میں موجود پایا ہر طرف پھول کھلونے پھل اچھے اچھے کھانے بہت سے میری عمر کے دوست جنہوں نے مسکرا کر مجھے اپنے پاس بلایا میں ان کے پاس گئی یہ کون سی جگہ ہے ایک نے ہنس کر کہا ارم جہاں تم رہتی تھیں وہ جہنم تھی اب تم جنت میں ہو جنت وہاں تو مرنے کے بعد جاتے ہیں ارے بے وقوف تمہیں پتہ ہی نہیں چلا دنیا والوں نے تمہیں مار مار کر مار دیا ارم تم مر چکی ہو اس نے پیسے نکالے تیس ہزار روپیہ تین دفعہ اس نے کہا دو دفعہ میں نے اس کو کچھ نہیں کہا کل جب نکالے تو میں نے پوچھا اسے کہا لیے میں نے کہا تم نے نہیں کھائے میں اس کو مارنا شروع کر دیا مانی نہیں ہے کبھی وہاں رکھ دی دیے کبھی کہے یہاں رکھ دی سارا میں پھولتی رہی ساتھ میں اس کو مارتی رہی کہ مناتے مناتے مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ میں نے اس کو مار دیا